أحمده وأوصله على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الشر امون صدہ صدری و یسر الرقانی عمین اور ہماری بات جو شروع ہوئی تھی وہ اس بات سے ہوئی تھی کہ ہماری عبادات کا ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا یہ کلمہ یہ نمازیں یہ روزے یہ حج یہی قرآن صفائی اور تزکیے کے سارے اوزار وہی ہیں جن سے عمر ابن الخطاب عمر فاروق بن گیا تھا ہم ابھی چور کے چور ڈاکو کے ڈاکو اور فراڈیے کے فراڈیے کیوں ہے دوائیاں وہی حاجیوں کو لوٹنے والے امین الما بن گئے ہمیں نہ کلمے کا کوئی فائدہ ہے نہ نمازوں کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے ہماری نمازیں ہمارے روزے ہمارے حج یہاں اس دنیا کو جنت بنائیں گے تو آخرت میں جنت میں لے کے جائیں گے ان کا چیک اینڈ بیلنس اس معاشرے میں رکھ دیا گیا ہے یہیں چیک کر کے تم دیکھ سکتے ہیں. کہ تمہارا کلمہ ہے یا کلمہ نہیں یعنی کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کلمے کی نفی کر دی گئی ہے اس کی وجہ کیا یعنی منافقین یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جا کل منافقوں نہ کالو نش ہے دو ان کا اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے یہ اللہ کی قسم ہے واللہ و اللہ و یش ہے تو ان المافکین القاض اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ منافق جھوٹ بول اب الفاظ تو ان کے سچے کیا آپ اللہ کے رسول نہیں تھے حضور اللہ کے رسول تھے وہ اللہ یا عالم ہو اللہ رسول ہو اللہ اچھی طرح یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اس کے رسول ہیں الفاظ ان کے ٹھیک ہیں لیکن اللہ قسم کھا کے یہ کہتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں کیوں؟ کلمے کے الفاظ اور ان کی کیفیت آپس میں ٹہلی نہیں کرتی کلمے کے الفاظ وہی تھے تجوید میں بھی کوئی فرق نہیں تھا سرف و نام میں کوئی فرق نہیں تھا کیفیت میں فرق لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ تین اللہ کا جب دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلمے کو تھکرایا جا رہا ہے اور ٹھکرانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علم اور تین بار قسم کھا کے کہتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن اللہ لا یؤمن اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ <وسلم> آپ سیشن میں آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو دوسری عدالت ہے ہائی کورٹ آپ اپیل کر دے دوسری میں بھی آپ ہار جائیں تو تیسری ہے سپریم کورٹ میں آپ اپیل کرتے تین بار قسم کھا کے فرمایا یہ تین عدالتوں کا فیصلہ ہے اور جرم بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے ہم ہر وقت کرتے ہی رہتے پڑوسی کو ستانا کیلا من یا رسول اللہ صحابہ نے بڑے متاظب ہو کر کہا پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی جرم ہوگا بڑا تو ہے لیکن صورت کے لحاظ سے یہ وہ ہے جو ہم ہر وقت کرتے رہتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فرمایا اللہ امن و جا رہ جو اپنے پڑوسی کو اپنے شر سے پناہ نہ دے امن نہ دے جس کا پڑوسی اس کے شر سے امن میں نہیں ہے وہ زبان کا شر بھی ہو سکتا ہے وہ ہاتھ کا شر بھی ہو سکتا ہے وہ اور طریقے کا شر بھی ہو سکتا ہے ڈھیر ساری آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی باؤنڈری کے اندر اونچا گانا بجا کے اس کو تکلیف دے سکتے ہیں دروازہ زور سے بند کر کے دے سکتے ہیں وہ گھر بیٹھے آپ کام کر سکتے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تو آ کے لا کے پھل کھا کے چھلکے بھی دروازے کے باہر ڈال دیتا تو یہ بھی پروسی کو اذیت دینا ہو سکتا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا بچے ضد کرتے ہیں تکلیف ہوئی اسے کہ نہیں ہوئی تو کلمے کو یہیں پر چیک اینڈ کا یہیں پر رکھا گیا آپ کی سوسائٹی اس چیز کی گواہ ہوگی کہ آپ کا کلمہ کلمہ ہے یا نہیں تو بات تو یہی تو جرو نا پیدا فلاح اللہ کلمہ ہی رد ہوگا تو نماز روزے اور زکوٰۃ کی بات ہو گئی ختم ہو ایک کلمے کے الفاظ ہیں شہادتین لیکن آپ نے دیکھا اس کی دو کیفیات بیان کی گئی ایک فرمایا اقرار ام و تصدیق بالقلب اقرار جو ہے وہ اس کی حیت ہے الفاظ گنے چنے آپ کو انہیں دہرانا ہے اشد اللہ اللہ وحدہ لا شریق اللہ و اشد ال محمد ان محمدن دو ہو و رسول حضور کی ابدیت پر بھی ایمان لانا ہے خدا کا پارٹنر نہیں بنانا اب دو ہوا رسولو یہ تو ہوگا اس کے الفاظ یہ ہے اقرار باللسان اور کیفیت کا نام ہے تصدیق بالقلب دل اس کی تصدیق کر رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا مہراج میں قرآن کے بڑے پیارے الفاظ ہیں ماں و ما ال دل نے اس کی تکزیب نہیں کی جو اس کی آنکھوں نے دیکھا آنکھیں کر رہی تھیں کہ یہ ایونٹ ہے اور دل تصدیق کر رہا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے یہ ایکچولی ہے یہ کیفیت ایک تو یہ آنکھیں دیکھتے ہیں لیکن دل کہتا نہیں اس دل و دماغ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ سڑک پر پانی ہے لیکن دل کہتا ہے یہ سراب ہے پتا ہم سڑک پر جب گاڑی چلاتے تو لانگ آگے بچہ کہتا آگے پانی آنکھیں کہتی ہیں رپورٹ دیتی ہیں پانی ہے تصویر کھینچ کے دیتی ہیں سیٹلائٹ کی طرح لیکن دل کیا کہتا ہے اسے پتا یہ پانی نہیں ہے یہ شراب ہے تمہاری زبان کلمہ پڑتی ہے لیکن دل کے لیے وہ شراب ہے نیچے نہیں گیا آپ دیکھیے کالت اللہ آراب و امنا آراب کہتے ہیں ارشد اللہ اللہ وشد اللہ محمد الرسول آراب کہتے ہیں آمنا کالت الراب و امنا اور ایسے نہیں کہتے تو وہ منہ سے پڑھتے تھے کل تو مینو کہو تم ایمان نہیں لائے ولاقن کولو نہ یہ کہو کہ ہم نے سرے تسلیم خم کر دیا ہے ہم نے سرینڈر کر دیا ہے ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں وہ لما ید کل ایمانو کو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے تو کیا یہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے کیونکہ کلمہ پڑے تو آپ دیکھیں اسے جیسے وہ انجیکشن دے کے ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک دوا پہنچی ہے ایسے ہی وہ کوئی آپ رکھ کے تو الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں تک کلمہ دل میں پہنچا یا نہیں پہنچا نہیں وہ تو دل کی کیفیت اعمال بتاتے ہیں وہ شاعر کہتا ہے نا کہ پی کر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی ہم رندوں میں وہ شاید ایمان نہیں ہوتا منافق ہوتا ہے وہ رندوں میں پیے اور اس کی چال ڈھال میں اس کی بول چال میں وہ ظاہر نہ ہو کے پیے ہوئے ہزم کر دے اسے جیسا پیا ہوا ویسا پیا ہوا نہیں ہے وہ کہتا ہم رند اس کو منافق کہتے جائے تو پتا چلے چال میں دھکے کھائے لوٹے پہ لانت پڑی ہوئی ہو تو پتا چلے کہ بھائی کی ہوئی ہے ریح پہ نہیں آتی یا کیسا کل میں تیرے اندر گیا جھلک کوئی نہیں آئی قرآن تو کہتا ہے سیماؤ فی وجوہ ہم اس کی نشانی ان کے چہروں پہ نظر آتی ہے سجدہ مسجد میں کرتا ہے لیکن سجدے کا امپیکٹ جس جگہ جاتا ہے بندہ دیکھ کے اس کی ضمانت دے دیتا ہے رائے سی ماہم تی وہ من اثر سر سجدوں کا امپیکٹ اس کے چہرے پر ہوتا ہے چاہے چہرہ سیاہ ہو کالا ہو رنگ تو بندے کے بس میں نہیں نہ ہوتا کلمہ وہ جادوگر جو ہے میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں فران کے جادوگر جو تھے کلمہ تو انہوں نے بھی پڑا تھا نا کالو آ پھر اس کے بعد کیا ہوا فران ڈرا ڈرا کے تھک گیا کال اللہ من خلاف ان سم اللہ بن نقص والا پال من نہ اشد و عزاب اب کا میں تمہارے آمنے سامنے کے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا پھر میں تمہیں خجور کے تنوں کے ساتھ سولی دوں گا پھر تمہیں پتا لگے گا کہ موسا کے رب کا عذاب سخت ہے یا میرا عذاب سخت اس سے بڑا کو ڈراوا ہے لیکن کلما ایسے اندر چلا گیا تھا کہ ڈر کی جگہ کوئی نہیں رہی تھی جب ڈاکٹر آدمی کو سن کر دیتا ہے انجیکشن دینے کے بعد نچلا حصہ اس کا عام طور پہ جو انجیکشن آپ جو نیچے آپریشن ہوتے ہیں وہ نچلے حصے کو متاثر کرتے ہیں وہ دماغ کو وہ سنگا کے گیس تو بے ہوش کرتے اس لیے کہ اس کے سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو اس میں اس کی کانٹ چانٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ چوریاں کانٹے لا کے وہ استرے جسرے اس کا پیٹ چیٹ کاٹ رہے ہوتے ہیں اس کو پھنسے کوئی نہیں ہوتا مزے سے لیٹا ہوتا ہے وہ کلما جب اندر جائے تو پھر کاٹ چانٹ اس کی کرتے رہو دیکھنے والوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ کاٹے جا رہے ہیں یہ چھانٹے جا رہے ہیں گیارہ ٹکڑے ہو گئے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا گر رہا الادین ان لوگوں کے ان کے دین نے گر رہا دھوکے میں ڈال دیا پاگل کیوں کہتے تھے پاگل کی یہی نشانی ہے نا درد کوئی نہیں ہوتا جن چڑھ گیا جسے کہتے ہیں مار رہے ہوتے ہیں اس کو اثر نہ تو کہتے ہیں جن چڑھ گیا لگ ہی نہیں جن پڑ گیا جن نا کہ جن کس سے, بنا سے بنا مجنون مجنون کا مطلب ہے اس پر جن چڑھ گیا ہے نا ان پر جن چڑھ گیا سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے نہ کوئی نفع کی ہے نہ کوئی نقصان کی ہے ہاتھ کٹ گیا ہے جہاں سے شانے سے اور جلد کے ساتھ لٹکا رہ گیا چمڑی لٹکی رہ گئی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تنگ کر رہی ہے میں لڑتا ہوں تو یہ جھولتی ہے تو میرے لڑنے میں ہرڈل ہے تو انہوں نے پاؤں کے نیچے اس ہاتھ کو رکھا زور سے کھینچا اور وہ تسما بھی اتار کے ادھر پھینک دیا بازو کو یار یہ لوگ کیسے تھے ان کا کلمہ کیسا تھا ہمارا کلمہ کیسا ہے اس نے ڈرانے کی بڑی کوشش کی کیا الفاظ تھے ان کے الفاظ ہیں فخر ماں انتقال جو فیصلہ تو کر سکتا ہے کر دے فخر سو کر جو تک فخر ماں انتقاد جو تم کرنا چاہتے ہو ہو نا اس وقت بنے ہوئے تم فقر ماں انتقال بڑے پیارے بے نیازی کے الفاظ ہیں کوئی بچہ جائے وہ بچے کو چھوڑیں جی جب آپ کوئی خاص پروگرام دیکھ رہے ہوں آپ پسندیدہ اپنا اور بچہ کہ میں یہ چیز لینا چاہتا ہوں تو آپ یار لو سارے تم یہ بھی لے لو مجھے ڈسٹرب مت کرو غازی علم دین شہید نے یہی کہا تھا جو کرنا ہے کر دو مجھے ڈسٹرب مت کرو کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں کا دیدار نہیں ہوتا فخر مانتا ہمیں ڈسٹرب نہ کر جو کرنا ہے کر دے حیات دنیا تو اس دنیا کی زندگی کے فاصلے کر سکتا ہے نا اور اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں رہی یہ تو ہماری نظروں میں دلیل ہو گئی ہے بڑے پیارے الفاظ ہیں فرمایا ملکہ بلکیس کو کوٹ کر رہے اللہ تعالی کہ اس نے اپنے جو بلایا تھی کیبنیٹ بلائی اس نے ڈیفینس کونسل اپنی بلا کے اس نے کہا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے یہ خط آیا اور خط سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بڑا زبردست بادشاہ ہے جس نے یہ لکھا ہے سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ وات مسلمین تو میں کیا کروں انہوں نے مشورہ دیا ان کا ہم لڑنا بھی جانتے ہیں اسلح بھی ہمارے پاس ڈھیر ہے فیصلہ آپ نے کرنا جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اس کے مطابق ہم اس کے الفاظ ہیں قالت ان اذا ال کرتن افسدور جب بادشاہ کسی بستی میں جاتے ہیں گھستے ہیں داخل ہو جاتے ہیں نل ملوک ایسا دخل اُرتن جب کسی بستی میں داخل ہو جاتے اب سدوا اس کو اتل پتھل کر کے رکھ دیتے اتل پتل کر کے رکھ دیتے ہیں. کیا نشانی ہے وہ جاز اہل عزلہ اس بستی کے عزت والوں کو جلیل کر کے رکھتے یہ نشانی جس دل میں رب چلا جائے وہاں اتھل پھتل مچا کے رکھ دیتا ہے کل تک جن چیزوں جو چیزیں زندگی لگتی تھی نا وہ چیزیں بے عزت ہو جاتی ہیں ابھی ایک آیت پہلے وہ کہہ رہے ہیں فرون سے آج رن ان کنہ نال غالبین ہم موسا پر غالب آ جائیں تو کوئی روکڑا ملے گا اس نے کہا صرف پیسہ نہیں ملے گا وزارت بھی دوں گا کالا نام وم از اللہ مین دنیا بھی دوں گا مال دولت بھی دوں گا عہدہ بھی دوں گا دنیا ہی مانگ رہے تھے یار کوئی چلا نہیں لگایا چار مہینے نہیں لگایا ڈیڑھ سال کی جماعت کے ساتھ نہیں گئے کوئی تربیت کا اٹینڈ نہیں کی کوئی اسٹڈی سرکل نہیں کیا کیا ہو گیا ان کو ایک کلمہ اندر گیا اور کہتے فخر ماں انتخاب انما تبدیل حاضر حیات دنیا یہ ہے ہیت اور کیفیت وہ کیفیت ان کے اس کلمے میں کیفیت پیدا کر دی بجلی چلی جائے تو بھی تاریں یہیں پر ہی رہتی ہیں یہ تو کہیں نہیں جاتی اور بجلی جب آتی ہے تو دو کی چار تاریں نہیں بنتی اتنی کی اتنی رہتے ہیں ایک ارتھ کی ہوتی ہے ایک نیگیٹو ہوتی ہے ایک پوزیٹو ہوتی ہے ایک ٹھنڈی ہوتی ہے گرم ہوتی بجلی آتی ہوئی دیکھی ہے پانی تو آتا ہوا نظر آتا ہے آپ وہ پیر بدھائی پہنچ گیا اور اب جناب علی گوال منڈی پہنچ رہا ہے سب نے سلاب آتا ہوا دیکھا ہے اور بجلی آتی کسی نے دیکھی ہے تار میں نظر آتی ہے نہیں کس میں نظر آتی ہے کام میں نظر آتی ہے پنکھا چلنا شروع ہو جائے لائٹ جلنی شروع ہو جائے بجلی آ گئی ہے بجھ جائے بجلی چلی گئی ہے اور یہ کلمے کے الفاظ نظر آتے لیکن کیفیت عملوں میں نظر آتی ہے فرمایا جالنا لہو نور شی دہی کے ہم اسے ایک نور عطا کر دیتے اسے لیے ہوئے لوگوں میں چلتا پھرتا صرف مسجد میں نہیں بیٹھتا وہ بازار میں بھی ہوتا ہے تو بازار روشن ہوتا ہے دکان میں ہوتا ہے دکان روشن ہوتی ہے یا تخت میں بیٹھتا ہے تخت روشن ہو جاتا ہے کھیت میں جاتا ہے کھیت روشن ہو جاتا ہے یمشی بہی فن ناس یہ کیفیت کلمے کی ہمارے اندر کیوں نہیں ہے صبح بھی سو کی تصویر پڑھتے ہیں شام کو بھی سونے سے پہلے سو کی تصویر پڑھتے ہیں لیکن کوئی لائٹ نہیں جلتی کوئی روشنی نہیں ہوتی تو سب سے پہلی چیز یہ کہ کلمے کے الفاظ تو ہمارے پاس ہیں کلمے کی کیفیت ہمارے اندر نہیں شاید کیونکہ ہمیں واپ سے ملا ہے جینیٹیکل معاملہ ہے سوچ کے ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے کبھی یار اس لا کا مطلب کیا ہوتا یہ لا وہ سانپ ہے جو تیری ملکیت کی ہر چیز کو ڈس جاتا ہے مر جائے تو, تو مسلمان ہوتا ہے بچ جائے کسی چیز پہ بھی تیرا دعویٰ باقی رہا تو اللہ کا قبضہ مکمل نہیں ہوتا تیرا کنٹریکٹ پورا نہیں ہوا تیرے بدن پر سے تیرا قبضہ ہٹ جاتا ہے رب کا قبضہ ہو جائے کیا فرمایا پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے پھر تیرے کان تیرے نہیں رہتے تیری آنکھیں تیری نہیں رہتی آنکھ تیری ہوتی ہے وہ کہتا ہے جھکا دو جھکا دیتے یہ شٹر اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے کل لو منی نئے میں نبسارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا تو جب تک یہ کیفیت کلمے کی نہ ہو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی جب مولانا مدودی مروم نے جماعت کی تاسیس کی تھی تو سارے لوگ کرما پڑھ رہے تھے اور دھارے مار مار کے رو رہے تھے کیوں رو رہے تھے ایک صاحب کا میں نے اعتراض پڑھا جی کیوں وہ پہلے مسلمان نہیں تھے دیکھیں جی ہم کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں بات دنیا کے اسلام کی نہیں ہو رہی دنیا میں تو عبداللہ ابن اب بھی منافق تھا محمد مصطفیٰ نے جنازہ پڑا اس کا اور اللہ کہہ رہا و اللہ یا شدر المنافکین اللہ کو اس کا کلمہ منظور نہیں ہے قیامت کو اس کو نہیں ملے گا اللہ کے رد کرنے کے باوجود دنیا میں تو میں مسلمان ہی سمجھا جا رہا ہے کون کافر کہتا ہے لیکن مودودی نے جو کلمہ پڑھا تھا نا وہ ابا والی فوٹو اسٹیٹ سے جان چھڑائی تھی سوچ سمجھ کے پڑا تھا اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا سزائے موت ہو گئی جیل کی کوٹڑی میں تھے صبح چار بجے پھانسی پہ لٹکانا تھا اور وہ بندہ عشاء کے نماز پڑھ کے خراتے لے کے سو رہا تھا وہ کلمہ جو موجودی نے پڑا تھا نا جو رو رو کے پڑا تھا وہ ایک ہی بار اس نے رو لیا تھا اس کے بعد پھر زندگی میں آنکھوں میں آ کے ڈال کے باطل کے پھر اس نے کہا تھا جب اس نے فوجی عدالت نے سجائے مواد سنائی تو وہ دیکھنا چاہتا رنگ پیلا پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے کہ نہیں کامپا معافی نامہ لکھنے پر جا فرمایا فخ میں وہی وہ کہتا ہوں جو پھر کے جادوگروں نے کہا تھا فقض ما انتقاب تک یاد لایا تھا اور عبد نے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھرے اس نے تو اپنی سرا کی زبان میں گالی دے کر کہا تھا اس کو برگیڈیئر تو کیا سمجھتا ہے یہ زندگی ہمیں نبی سے پیاری ہے فخر ماں انتقا میں بھی وہی کہتا ہوں جو مودودی کہتا ہی. جو کر رہا ہے الفاظ سے مولانا مودودی میں روم کے فرمایا جب لوگ گئے ملنے تو کہنے لگے اپیل نہیں کرنی ہے ہم ان کو خلاف فیصلے کے خلاف اپیل کریں اس کا مطلب ہم نے تسلیم کر لیا ان کیدالت اگر رب نے میری زندگی لکھی ہے تو اوبان الٹا لٹک جائے مجھے نہیں لٹکا سکتا اور اگر اس نے نہیں لکھی میری اتنی سانسیں لکھی ہیں تو میں اپیل کر کے کیوں ان کو اپنی زندگی کا مالک سمجھوں کیا ہوا ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے فون کھڑک گئے ہو گئی ہے. یہ کلمے کی کیفیت یہ ہے جو بندے کو پھر وہ بنا دیتی ہے جس سے دنیا کاپتی ہے پھر کہتے ہیں یہ راہ ہیں دہشت گرد ہیں جو ان سے نہ ڈرے اس سے پھر وہ ڈرتے جو ان سے نہ ڈرے اس سے وہ ڈرتے اور کہتے ہیں جی ہمیں ڈراتا ہے لٹکا دو اس کو جیل میں بند کر دو اس کو پابندی لگا دو ان پر کیوں ان سے ہمیں ڈر لگتا ہے ارشاد فرمایا تر ہب نبی ادب اللہ اللہ کے دشمنوں کو تم دہشت زدہ رکھو گے اتنا مال جمع کرو اتنی قوت جمع کرو اتنا اسلحہ جمع کرو تر ہبو نبی ادب اللہ وہ تم سے ڈرتے ہیں لا شد من اللہ, اللہ کی نسبت ان کے لیے تمہاری دہشت زیادہ ہے شکایتیں کرتے ہیں دیکھنا جی ان سے ہمیں ڈر لگتا ہے ان پہ پابندی لگایا کیوں ڈر لگتا ہے اس لیے کہ وہ ان سے ڈرتے نہیں ہیں یار جو ان سے ڈرتے ہیں چار چار سٹار لگے گے فور سٹار جرنل ان سے انہیں ڈر نہیں لگتا فکیر نیچے بیٹھ کے کھاتا ہے غار میں بیٹھا ہوا ہے نیچے کھا ہے چولہے میں بیٹھا ہوا ہے کو کونی چادر بچائی ہوئی ہے اس سے اسے ڈر لگتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ اس سے ڈرتا نہیں فراؤن کو کیوں ڈر لگا تھا ان سے اس لیے کہ وہ فراون سے ڈرنا چھوڑ گئے یہ لا یہ لا اس طرح ہمیں ہمارے اندر آئی نہیں کلمے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے نفی سے ہوتی لا جو کچھ ہے اندر سے باہر نکال کمرہ خالی کر رب شیر میں نہیں رہتا اسے پورا قبضہ چاہیے ما جا رے راجو لمن کل بئی نے تھی اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے رب شیرنگ میں نہیں رہتا ایک ہی دل رکھا اور اس کا قبضہ مانگتا ہے وہ و لما ید خلفی ایمان و فی کلو <قلوبِكُم> بے ابھی قب... تم نے قلب کا قبضہ دیا کوئی نہیں ہے رب کو ابھی یہ ایمان دل میں پہنچا نہیں ہے قبضہ نہیں دیا تم نے اندر پتہ نہیں کیا کیا تم نے بھر کے رکھا ہوا ہے وہ جو اقبال نے کہا کہ خرد نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان ہیں تو کچھ بھی نہیں یہ دل و نگاہ ہے یہ کیفیت ہمیں جب کلمے کی کیفیت نصیب کوئی نہیں جب پتہ ہو ماؤز سامنے یار بارہ سال کے اٹھارہ سال کے بائیس سال کے انیس سال کے جوان مرد عورتیں سینے کے ساتھ بم باندھ کے اڑاتے ہیں پتہ ابھی میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جائیں گے یار کیا بچے اور کیا ان کی مائیں کیا وہ ہاجرائے ہیں اور کیا یہ اسماعیل ہیں وہ بھی وہی کلما پڑتی زندگی ان کو بھی اتنی پیاری ہے یہ کہاں سے آیا ہے انہوں نے وہ کلما کہاں سے لیا ہے یہ کیفیت یہ کیفیت دکان سے نہیں ملتی یہ ایمان ایسا ایمان ا کا ہو جیسے رب کو دیکھ رہا کوئی ڈرائے تو رب کا ڈر سب سے زیادہ وہ اس کا بھی بار خالی چلا جائے اور کوئی پیار دلائے ٹیمپٹیشن دے کوئی لالچ دے تو رب کی محبت سب سے اوپر کھڑی اس کا پیار بھی تیرے اوپر فتح پا جائے نہ کوئی تمہیں ڈرا کے ہٹا سکے نہ کوئی تمہیں پیار کر کے ڈرا سکے سٹک اینڈ کیرٹ دونوں پالیسیاں فیل ہو جائیں رب کی سٹک کا ڈر زیادہ ہو جب گزب تبوک والوں کو منافقین نے کہا لا تن فیروفل فی الحر اور اللہ کے بندو یہ جون جلائی میں کہاں نکل پڑے دو مہینے صبر کر دو کوئی نہیں قیامت آتی دھرمی کا ٹوٹنے دو ذرا لا تن فروفل فی ہر قُل نار اور جہنم اچھد ان کو بتاؤ کہ جہنم کی گرمی زیادہ سخت ہے اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم اس گرمی میں نکل رہے ہیں نوکان یف کا کاش کے نتفکو حاصل ہوتا محبت سے کوئی مولڈ کرنے کی کوشش کرے تو فرمایا والین آ منو اشد اللہ کلمے والوں کی تو شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے یہ کیفیت کلمے کی ہوگی تو نماز میں کیفیت ہوگی سب سے پہلے عرفان میں نے ارج کیا تھا کہ کوئی بھی عمل تین دائروں سے گزرتا ہے پہلا دارہ عرفان کا دارہ ہے مارفت کا دارہ ہے وجدان کا دارہ ہے علم کا دارہ ہے پا لینا اس پا لینے کے بعد آپ کے اندر کھٹ بٹ ٹوٹ جب آپ کوئی کمانڈ دے دیتے ہیں کمپیوٹر کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے سسٹم کے اندر کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ کے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ریکویسٹنگ اینڈ ویٹنگ فار ریپلائی اور وہ سارا کچھ ڈسپلے ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ کام لگا ہوا یہ کلمہ جب اندر جاتا ہے نا کمانڈ مل جاتی ہے نا کہ جو کچھ ہے خالی کر دو لا الہ کوئی اللہ نہیں ہے اب دولت چولت سارا کچھ اٹھا کے بار کا اللہ پہلے صفائی کرو لا کے ساتھ پھر الا اللہ پھر اللہ آئے گا تو اندر کھٹ شروع ہو جاتی وجال عزت علیہ جو چیزیں کل تک بڑی اہم غیر اہم ہو جاتی ہیں جن پاسپورٹوں کے لیے ہم ایمان بیچ دیتے ہیں بندہ قادیانی ہو کے یورپ جاتا ہے میرے جاننے والے بہت سارے لوگ ہم کا جو پاکستان میں تنگ کرتے ہیں لہذا میں سیاسی پنا دی جائے ایسے ایسے نام ہیں ذکر کر دوں تو آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے ان کو جن پاسپورٹوں کے لیے ہم ایمان بیچ کے وہاں جاتے ہیں وہاں ہم دو نمبر شہری ہوتے ہیں یہ بھی ایک ہمارے لیے ہم لوگوں کے لیے یہ ایک اس کو کیا کہہ لیں کہ بڑی ٹور کی بات ہے بڑی اٹریکشن ہے کہ یہ برطانوی پاسپورٹ ہیں وہاں کاؤنٹر پہ بھی جب آپ سے وہ پاسپورٹ لیتے ہیں حالانکہ پاسپورٹ ان کا تو ایسے نفرت سے چھینتے ہیں جیسے کہتے ہیں بوتھا دیکھا تیرا پاسپورٹ کے قابل تھا پتہ نہیں ہماری حکومت کا دماغ خراب ہو گیا تم لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا لیکن ہمارے لیے جب وہ جہاں ہمارے سامنے آتے ہیں وہ پاسپورٹ لے کر تو بندے قربان ہو جاتے ایمان بیچ دیتے وہاں وہ دون تیسرے نمبر کے شہری ہو وہ پاسپورٹ چھوڑ کے لوگ یار پہاڑوں میں آ کے بیٹھے اب کیوبا میں قید ہیں اپنی پاسپورٹوں کے لیے ہم کتنی اثرتے ہیں لوگوں وہ چھوڑ کے وہاں گئے یار کیا ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ جو اہم چیزیں ہیں وہ غیر اہم ہو جاتی ج عزت عز اللہ عزلہ اس بستی کی عزیز چیزیں جلیل ہو جاتی ہیں کل تک تو بڑا اہم تھا وہ غیر اہم ہو جاتا صرف اللہ کی ذات اہم رہتی ہے وہ جب بھی اس کو اس کے ساتھ ناپتے ہیں تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں جب بھی اس چیز کو رب کے ساتھ ناپتے ہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں لاکھ ہزار ہو ایسا نہیں ہو یار بٹانا وہ یہ بلے شاہ نے کہی اب کوئی چیز خوبصورت نہیں لگتی جو چیز خوبصورت نہیں لگتی یہ ولے یہ گاڑیاں یہ ولے پیدل گھوم رہے مارے جا رہے ہیں مسلمان بھی کافر بھی مل کے مار مسلمان نما مسلمان مارے کلمانوں نے بھی پڑا ہوا کیا فرق ہے اس کلم میں اور اس کل میں یہ پتا نے بھی تو شو کرانا ہی ہے نا قیامت کے دن یہ کلمہ ہی ہم نے لے کے جانا ہی. یہ ہمارا بھی چیک کریں ہم. ان کا بھی چیک سب سے پہلی بات ہم وہ مومن ہی نہیں ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے تو نماز کی وہ کیفیت کہاں سے ہوگی پہلے تو ہمیں اپنے ایمان کا وہ ڈسک کرنا پڑے گا وہ کیفیت لانی پڑے گی وہ جو ضربیں لگواتے تھے صوفیاء کیوں لگواتے تھے وہ کہتے تھے فلاں چیز جب وہ شیخ کو لکھتا تھا کہ فلاں چیز کی طرف میرا دل بہت کھینچتا ہے فلاں چیز مجھے اچھی لگتی ہے تو وہ کہا کرتے تھے اس کو لا کی ضرب کے نیچے لا کے اس کی نفی کرو یہ جو ضربیں کہتے تھے, ضربیں لگواتے تھے وہ کسی چیز کو رکھ کے ٹوکا مارتے تھے لاہ کا مہینہ لگتا تھا 40 دن لگتے تھے دو مہینے لگتے تھے سال لگتا تھا نفی ہو جاتی تھی پھر وہ چیز ختم ہو جاتی پھر کہتے تھے اب فلاں سامنے آ گئی ہے کہتے تھے اس کو بھی نیچے رکھو اس تھوڑے سے لا کی چھری سے اس کو بھی جبا وہ چھری جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ ابراہیم نے رکھی تھی وہ لا کی چھری تھی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ایک عورت تھی نا. کیا بات آج بھی انسانوں کو اللہ دوڑاتا ہے وہاں وہ حاضرہ جو بچے کی زندگی کے لیے سفا مروہ پہ دوڑی ہے وہی حاضرہ منا میں چھری کے نیچے لگا دیتی ہے اب زندگی پیاری نہیں پتی. جو وہاں پیارا تھا سفا مروا میں وہ منا میں آ کے د پیارا کیسے ہو گئے وہ وہاں پیارا کیوں نہیں رہا ہماری بھی عورتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے جبا کرنے کے لیے مڑ کے آئے ماں نے یہ نہیں کہا کے پہلے تو مرنے کے لیے چھوڑ کے کھلایا پلایا ہے میں نے محنت مزدوری کر کے پالا ہے پھر تم آگے ہو ضبع کرنے کے لیے تمہارا ادھکار ہی کوئی نہیں ہے اس پہ پالا تو میں نے ہے نہیں اسماعیل نے یہ نہیں کہا اب تو حالت یہ ہے کہ ساری عمر دبئی سے کما کے بیچتے رہو خود دو دو چار چار ڈنگ کی ٹھنڈی کوراکے کھا کھا کے, کے بلڈ پریشر اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہو گئی ہیں ایک ایک کمبل میں بیس بھی سال تم نے گزار دیے اور اولاد کی حالت یہ ہے جناب علی کہ وہ بسنت مناتی ہے، اپنے ٹائم پہ آتی ہے اپنے ٹائم پہ جاتی ہے باپ جب مہینہ دو مہینے چھٹی جا اور پوچھے تو کتنے جانا مڈا اتنا پوچھنے کا ادھیکار نہیں ہے بھائی کہاں گئے تھے بہت زیادہ شریف ہوگا تو چپ کر جائے گا ماں کو کچن میں جا کے کہے گا کہ ہم اس کو سمجھاؤ میرا منہ کھل گیا بےزت ہو جائے اور ماں بھی یہ نہیں کہتی کہ شاید آپ ماں کہتے پتر مہینے دو مہینے میں ماں نے تم یہ دو مہینے دو مہینے آگے پروگرام اپنا ڈیسٹ کر لم برباد ہو گئے ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے یہاں کے معاشرے کے لیے ہم قابل قبول نہیں ہیں اور آپ پاکستان کے معاشرے کے قابل بھی ہم لوگ نہیں رہ گئے ہمارا گھر میں قبول نہیں کرتا یہ تو پتہ تب چلے گا نا جب ہم پلٹ کے جائیں گے کینسل کروا کے جائیں گے تو پھر اما بھی تھرڈ امپائر بن کے آ جائے گی میدان ایک تو یہ اولاد ہے ایک وہ اولاد ہے یار باپ کہتا ہے زبا کرنا بیٹا کہتا ہے بجے جلدی کریں فال ابا کار کر گزریے فالا یا ابا ابا جان جس کا حکم دیا گیا ہے کر گزریے اقبال نے بڑی پیاری بات کے کیفیت کو بیان کیا اقبال اقبال کہتا ہے کسی کا فیض نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی اس لیے کہ ابراہیم کی تربیت نہیں ملی ہے اسماعیل کو نظر ملی ہے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے پھر بھی پلٹ کے آئے تربیت کا موقع نہیں تھا نظر پڑی ہے بیٹے پہ چھوٹا سا چھوڑ گئے تھے چھوٹا سا لوتڑا چھوڑ گئے تھے مکتب کون سا تربیت کس نے کیا ماں کی گود یہ بربادی اگر کوئی پوچھے نا یہ چور ڈاکو یہ راہر جو آپ کو نظر آتے پاکستان میں یہ کس نے پیدا کیے تو ایک ماں وہ ماں جس کو آج بسنت منانے کے لیے لے آئے سڑکوں پہ اور اگر کوئی پوچھے وہ تارک بن زیاد اور موسا بن نصیر اور وہ محمد بن قاسم کس نے بنا تھے تو ایک ہی جواب ہے ماں وہ ہے باپ کو تو فرصت نہیں ہوتی نا وہ تو کمانے میں لگا ہوا اب جب کہتے ہیں نا کہ عورتوں وہ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے انہیں برابری پہ تو اس میں دکھاتے کیا ہے وہ روٹی پکا رہی ہوتی ہے یا بچوں کو نہلا رہی ہوتی ہے یا گھر میں کوئی جھاڑو واڑو دے رہی ہوتی ہے یہ دکھا کے کہتے ہیں ان کے ساتھ مطلب یہ کہ اگر وہاں مرد جاڑو دے رہا ہو یا مرد روٹی پکا رہا تو پھر ٹھیک ہے عورت بسانت توڑا وہاں فیصل مسجد میں کٹھی ہو جائے یا جناب پارک میں آ جائیں وہاں وہ پتنگ اڑائیں تو یہ تو چھیک ہے یہ تو وہ کہتا ہے کہ کسی کا فیض نظر تھا یعنی ابراہیم علیہ السلام کا یہ نظر کی یہ کرشمہ تھا اس لیے کہ تربیت ابراہیم نہیں کر سکے یا کہ مکتب کی کرامت معوضزہ نہیں تھا اس لیے کہ ولی سے معوضہ نہیں ہوتا معا جو نبی سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اور کیونکہ حضرت حاجر نبی نہیں تھی لاد کیا الفاظ چنے یار اس بندے نے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے چوبیس ہزار شہروں میں بائیس ہزار قرآن و سنت کی تشریح میں لکھے کسی کا فیض نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی اسماعیل کو اسماعیل کس نے بنایا ہے وہ مکتب کی محنت تھی یا باپ کی نظر تھی تو وہ جو فیض نظر وہ کیفیت ہمارے کلمے میں نہیں تو نماز میں کہاں سے آئے گی سب سے پہلے وہ ہمارے ایمان میں ہونی چاہیے لا الہ الا اللہ کہ جب لاہد کریں تو ایک ایک کر کے چیزوں کو نیچے لاتے رہے آپ دیکھتے چکی چل رہی ہوتی ہے اور وہ چکی والا جو ہے وہ اس کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے دانے اور وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں یا دھاگا بن رہا ہوتا ہے تو چرخہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ دھاگا اور اس کے ساتھ لگا رہے ہوتے اور وہ جا رہا ہوتا ہے اس طریقے سے جب کلمے کا ورد ہو رہا ہو جب آپ اس کی تصویر پڑھ رہے ہو تو آنکھیں بند کرے اور ایک ایک کر کے نیچے وہ لا کے نیچے رکھتے انہیں جبا کرتے اس کی قربانی دے ایک ایک کر کے لاتے جائیں آگے چلاتے جائیں لاتے جائیں آگے چلاتے جائیں. پہلے کلمے کی لا کے اندر تو زور پیدا کریں پھر نماز کی کیفیت جب رب کے سامنے آؤ تو لا کی چوری سے تیری خودی بھی زبہ ہوئی, ہوئی ہونی چاہیے کوئی نہیں ہونا چاہیے اس کو کہتے فنا فلاہ جب رب کے سامنے جائے تو فنا ہو جائے. ہم تو ہوتے ہیں نا واشنگٹن فی وہ جب وہاں جاتے تو پاؤں کامتے اگلے جوتے بھی اتروا لیتے اپنے گھر میں ہم فرون بنے ہوتے ہیں مسجد بند کر دو فکر اتار دو فلاں کفلاں کر دو فلاں کو کلان گئے ہم ان کے فنا پاؤں کامتے ان کا رنگ دے کے. جب رب کے سامنے آ جائیں تو میلٹ ہو جائیں تک شعر و جلو دو ہوں سمت علی نو جلو ختم ہو جائے ایسا بندہ جب معاشرے میں نکلتا ہے تو پھر وہ فراؤن نہیں ہوتا ختم ہوا ہوا ہوتا پانچ وقت سائیکل ہوتا ہے وہ بندہ میلٹ ہو کے جاتا نرم ہو جاتا حضرت با نے اس کیسیت کا ذکر کیا ہے جب بندہ ٹھیک طریقے سے پس جائے ختم ہو جائے تو وہ جس جگہ اپنے آپ کو رکھ کے تولتا ہے نا پتا چلتا ہے میں یہ بھی نہیں انہوں نے صحابہ سے شروع کیا اپنے آپ کو ناپنا یہ نہیں یہ نہیں عام مسلمانوں کی سطح پہ لائے ہیں صحابہ تابعین تبا تابئین علما سب کے ساتھ کمپیر کر کے آخر رتی پر آ یعنی عام مسلمان کے مقابلے پھر کہتے میں عام مسلمانوں جیسا بھی نہیں کہتے نہ میں سیر نہ پوری سرسائی ہو نہ تولا نہ میں, میں ماشا تے ہون گل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہواں جے رتیاں تلا رتی بھی پورا تب گا جب رتی برابر آپ چاول ایک رتی ساتھ ہوگے تو رتی بھی نہیں ہوں رتی ہواں جے رتیاں تلا وہ بھی پوری ہو وزن نہنج تیسی جدو ہو فضل الہی ہو ہم تو یہ شکلیں بناتے ہیں رب کا جب فضل ہوگا نا آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ کوئی بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے رب کے فضل سے جاؤ اس کی رضا کی نظر پڑے گی تو تیری نمازوں میں وزن ہو جائے گا جتنی رضا ہوگی اتنا وزن ہو جائے اس کی رضا قبول نماز وہ جو سے پسند آ جائے تیرا رونا آ جائے تیرا صدقہ آ جائے تیرا روزہ آ جائے تیری کو قربانی گین کیا کرنا ہے رضا گین کرنی ہے نا اس کی رضا تو انہیں حاصل کرنی ہے اس کی رضا پڑھنی ہے وہ جو کیفیت ہے بڑی پیاری ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفات کریں گے سفارش کریں گے ایک پروردگار حساب کتاب شروع کیا جائے عدالت لگائی جائے لوگ بڑے پرستھان ہیں تو اس کیفیت میں اللہ کہے گا اچھا لاؤ سب سے پہلے جو حساب شروع ہوگا وہ امت محمدی سے شروع ہوگا اس کیفیت میں پہلا کیس پٹ اپ کرنا جب کہ حضور نے فرمایا کہ رب نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے ہوگا جتنا اس دن غصے ہوگا بیا کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ بات کریں کیا بات کریں کہ اللہ حساب کتاب شروع کر کہیں اللہ یہ نہ کہ آدم کی وہ پہلی فائل لے آ دانا کھانے والی موسا علیہ السلام کے بارے میں یہ نہ کہہ دے آپ کو پتہ ریٹ ٹرائل عدالت ہائر عدالت ریٹ ٹرائل کا حکم دے سکوں علیہ السلام اپنے ڈر رہے ہوں گے کبتی کے قتل والی فائل دوبارہ ری ٹرائل ہو جائے بندے جائیں گے آپ بھائی مجھ سے بندہ مر گیا تو جاؤ کئی اور دیکھو میں نہیں جا بات چلتے چلتے جو آخری الفاظ آتے ہیں کہا جائے گا کہ اس ہستی کے پاس جاؤ جس کو رب کہہ رہا ہے لیغفر اللہ یا پھر اللہ کل امن زمبے حضور جب سفارش کریں گے تو اللہ کہ اچھا لاؤ سفارش بھی کیسے ہوگی آپ نے فرمایا میں سار سجدے میں رکھ دے. یہ نہیں چار گنوں والے ادھر چار گنوں والے ادھر پنجیروں کا دروازہ کھولا یا کروزر کا اور جا تھک کر کے بند کیا اور رہے. نہیں فرمایا میں سار سجدے میں رکھ دوں گا اور رب کی وہ حمد کہوں گا جو آج مجھے پتہ نہیں ایسے ایسے لفاظ اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں القا کرے گا اس وقت پرور پتہ نہیں کتنا عرصہ پڑے رہیں گے رب کا مور درست ہوگا ارشاد فرمایا جائے گا یا محمد عرفہ آرا محمد سر اس ال توتا سوال کر تیرا سوال دیا جائے گا تجھے وشفا تو شفا سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی اس وقت کہیں گے پروردگار کہ حساب کتاب شروع کیا جائے اللہ فرمائے گا اللہ اب بڑی سوچ کا مقام ہے کس کا رکھوں رب غصے میں اور آپ کو پتا ہے پہلا جو کیس ہوتا ہے وہ زیادہ باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے جب تازہ تازہ کاؤنٹر پہ آ کے بیٹھتا ہے نا تیمپے مارنے والا تو بڑی تفتیش اور تحقیق کے ساتھ دیکھتا ہے جب سو دو سو بندہ بھگتا لیتا تھک لیتا اس کے بعد پھر ٹھک تھک مارنی شروع کر دے پہلا کیس ہے اللہ کے رسول ابو بکر کی فائل پکڑ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پبلک پروسیکیوٹر جنرل ہے کیس محمد کے ہاتھوں کو ٹاپوں گے رسول یا ربر قرآن مجورہ سمجھ لگی یا نہیں لگی اللہ کی طرف سے کھڑے ہوں گے وہاں پہ کیس ان کے ہاتھوں جائیں گے ابو بکر کی فائل رکھی جائے گی سرکار بنام ابو بکر کا نعرہ لگے گا ابو بکر کھڑے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہیں دیکھ کے اللہ مسکرا دے انہیں دیکھ کے ابو بکر کے چہرے پہ دیکھ کے پرورزگار مسکرا دے گا موڈ بھی درست ہو جائے گا اور فائل اٹھا کے رکھتے دے گا حساب کیفیت تو وہ کہتے ہیں کہ تول وزن ہمارے اپنے ڈالے سے نہیں ڈلے گا دو رکاتے ابو بکر صدیق نے بھی پڑھی ہیں فجر کی دوہر رکعتیں ہم بھی پڑھتے ہیں یار ابو بکر صدیق کی میں وزن زیادہ کیوں گا گنی نہیں جائیں گی وال وزن یوم حق اس دن تولی جائیں گی کیوں رضی اللہ عنہم جب ان کی نمازیں اس رضا کے ساتھ ضرور کھائیں گی تو بڑی وزنی ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں برمایا کہ بعد میں آنے والے عود پہار دیکھا اس کے برابر سونا خرچ کریں میرے ساتھ کی دیجورے کتنی کھجورے مٹھی میں آتے ہیں دس بارہ پندرہ آ جاتے ہوں مٹھی برکھوروں کے برابر بھی نہیں ہوگا نصیب ہوا اور نہ اس کے آدھے کے برابر ہو اس لیے کہ جب وہ ان کی عبادت ان کے سدقے رب کی رضا کے ساتھ ضرب کھائیں گے تو پہاڑ بن جائیں اور ہمارے اگر رضار زیرو ہے رب کی رضا زیرو ہے تو تیرے لاکھ حج بھی ہوں تو آپ کو پتا ہے زیرو سے جو بھی ضرب کھاتی ہے وہ زیرو ہو جاتی ایٹ زیرو زار زیرو زیرو زار زیرو جو بھی زیرو سے ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی جتنی رب کی رضا حاصل ہوگی وہاں ایٹ ٹو سکسٹین اگر ادھر دو ہیں رب کی رضا دو ہے تو وہ 16 ہو گئے ہیں اگر زیرو ہے تو وہ زیرو ہو گئے ہیں اور اگر اس کی رضا کے سمندر بھرے ہوئے ہیں تو وہ سمندر بھرے ہوں گے تیرے ہم تو تول وزن ونج پورا تھی سی جدوں فضل الہی ہو فضل الہی اس کی ایک نگاہ کرم نے وزن ڈالنا میاں ہم تو وہاں یہ نمازوں کے خالی برتن ہم نے رکھے لسی لینے جائیں تو گڈوا اگلے گھر والے نہیں دیتے کیا کہتے ہیں اپنا گڈوا لے کے ہے نا یہ نماز یہ روزے اصل میں خالی گڈوے ہیں رب نے کرم کی لسی ڈالنی ہے تو وہ قیامت کے دن بھرے جائیں گے اسی لیے فرمایا میں بھی جنت میں اپنے عملوں سے نہیں جاؤں گا کون کہہ رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا تو پھر فخر کس چیز جو نیکی ہے نا نیکی اس کا فائدہ بھی بہت ہے لیکن اس کے سائڈ ایفیکٹ بھی ہیں تلوی سے کتاب کا آپ نے ذکر کیا تھا ابن جوزی نے لکھی ہے وہ اس میں لکھتے ہیں کہ سب سے بہترین جو تکبر اور فخر ہے وہ نیکی کا تکبر اور فخر یہ دنیا اور آخرت دونوں کو جلا کے خاک کر دے جب بندے میں میں آ جاتے ہیں نماز ایک سب سے کہا گیا کہ جی نماز پڑھے جی نماز پہلے ہم پڑھتے بڑی پڑھی ہیں جی لیکن فائدہ کوئی نہیں دیکھا اولاد مانگتے رہے وہ کوئی نہیں ہوئی نوکری کے لیے دکے گا ہوئی. پھر ہم نے خا مخا جا کے میں موں کالا کرنا ہوں. وہ چاہے نماز نہیں ہے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رب پر احسان چڑھا رہے ہیں اور رب کو ہمارے احسان کا بدلہ دینا چاہیے تو بندہ نماز میں آئے اور پھر اس کے اندر کچھ چیز باقی رہ جائے میاں محمد صاحب نے فرمایا نا خدی کے بارے میں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنبی دا حالت جنابت میں جب ہوتا ہے جنبی اس کو کہتے ہیں جنبی دا ہک والی دا غسلو رہے جی سکا او سے حال رہے گا جنبی غسل نہ جائز اکا پورے بدن میں اگر بال کے برابر بھی جنبی کی جگہ خشک رہ گئی ہے تو غسل نہیں ہوتا یار آپ اندازہ کریں کیا ریشو ہے باقی سارا بدن آپ نے دو دیا ایک بال کے برابر جگہ رہ گئی ہے شریعت کہتی ہے اور نہیں مانتے تیرا غسل نہیں ہوا اس کو دو یار رب کیسے مان لے گا تیرا کلمہ اندر جو کچرا بھرا ہوا تو اگر وہ غسل میں شراکت برداشت نہیں کرتا کہتا یہ جو بال برابر سکا ہے اس کو بھی دو میرا حکم پورا کر ہنڈریڈ میری شرائط پوری کر جنبی دا ہک والی دا غسلو رہے جے سکہ اسے سے رہے گا یہ نہیں کہ جی نائنٹی نائن پاک ہو گیا ایک پرسینٹ وہ بال کی جگہ ایک پرسینٹ بھی نہیں بنتی وہ ایک پر 1000 بھی نہیں بنتی بہت کم اس کی ریشو ہے ایک بال کی پوری باڈی کے مقابلے میں لیکن پھر بھی یہ حکم نہیں لگایا جائے گا کہ یہ بندہ 99.9% پاک ہو گیا صرف ایک پرسنٹ جو ہے وہ رہ گیا نہیں حکم وہی وہ رہے گا کہ یہ کیا پلیت ہے یہ پلیت اس سے ہال رہے گا دن بھی غسل نہ جائے جکا آگے کہتے ہیں جے کرتے ہیں اندر ایک والی دا وہی وہ کہتے کہ بال برابر بھی تیری خودی باقی رہ گئی ہے رب کے سامنے آ کے پجلی نہیں ہے تو جیسے تو آیا تھا ویسا نکل کے گیا ہے یہاں تو سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے یہاں تو سب کچھ نفی کر کے جانی پڑتی ہے ہماری نمازوں کی وہ کیفیت نہیں ہمارے کلمے کی وہ کیفیت نہیں اگلی بات کا زکات تذکیہ جس کا نام تذکیہ کس کے کہتے ہیں سورہ المو اور سورہ المعارج دونوں مکی سے اٹھتے ہیں مکے میں زکات ابھی فرض نہیں ہوئی زکت میں میں فرض ہوئی کے جب خیبر کی جاگیریں ملی مسلمان کھانے پینے لگے تو اب کہا گیا کہ اب اس میں سے کچھ دو دونوں مکی صورتوں میں ذکر ہے زکات الفاظ آئے ول زکاتون جو تزکیے کا فعل کرتے تذکیہ جہاں سے مراد میں اصطلاحی زکات بھی مراد ہے لیکن یہ اس کی بات صرف نہیں ہو خیالات کا تزکیہ، ایمان کا تج علم کا تج یہ جو ہم روز پڑھتے ہیں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال ہے کمپیوٹر پہ آپ کو کتنی میلیں آتی اس میں بہت سو کے ساتھ وائرس بھی ہوتا اگر آپ کا اینٹی وائرس آپ نے نہیں انسٹال کیا ہوا ہارٹ میل پہ ہے آپ تو ہارٹ میل والوں نے بندوبست کیا وہ مکی والے آپ کو سکین کر کے بتا دیتے ہیں کہ وائرس ہے یا نہیں ہے اور ہے تو کتنی کا ہے، اس کے اندر کتنی یا والوں کا جو ہے وہ نہیں یہ ایک دن کی بات ہے اور چند آدمی آپ کو میل بھیجتے ہیں جس میں یہ حصہ ہوتا ہے ہم کتنے آدمیوں سے روز ملتے ہیں کتنوں کے فون سنتے ہیں کتنی اخباریں پڑھتے ہیں کتنے آرٹیکل پڑھتے ہیں کتنے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کتنے مولو کی تقریریں سنتے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ وائرس ہوتا ہے یہ کمپیوٹر جو بنایا گیا ہمارے دماغ کو سامنے رکھ کے بنایا گیا اور نبے پرسنٹ تک وہ نہیں پہنچے کسی کتاب میں کوئی تحریر میں ایسا وائرس ہوتا ہے کہ بندہ گمرہ ہو جاتا ہے. کسی کی تقریر میں ایسا وائرس ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرنے نکلتے تھے تو کیا کہتے تھے اللہ اے اللہ میں تیری چپنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کو کوئی گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ میرے ذریعے کسی کو وائرس لگ جائے یا کسی کے ذریعے مجھے لگ اندل ادل قرآن کے بارے میں کیوں پڑا فائزہ کرات القرآن قرآن جب پڑھو کرات کرو اس کی تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے وہ یہاں بھی کھانا خراب وائرس لگا دیتے تو یہ تذکیہ روز روز اپنے خیالات کا جائزہ لینا لیکن اینٹی وائرس ہمارے اندر ہوگا تب ہوگا نا وہ ایمان نام کی جو چیز ہے وہ اینٹی وائرس اللہ رسول پر بلائنڈ فیتھ علم کس کا نام لوگوں نے رکھ لیا اکبر الہ آبادی نے کہا ہے عام طور پہ اولاد کی گریجویشن کی جو نشانی ہے کہ گریجویٹ ہو گئی ہے وہ نشانی عام طور پہ یہ رکھی گئی تھی کہ اولاد ماں باپ کے کاموں میں اور خرابیاں نکالنا شروع ہو جاتی تھی. یہ آپ کیسے کرتے ہیں یہ آپ نے کیسے کیا یہ مکان کیسے بنا یہ دروازہ کیسے یہاں تک کہ ان کو ماں باپ کے کپڑوں سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے اور کہتے کہ میرے آگے کے ساتھ آپ اپنے کپڑے نہ لٹکایا کریں ان میں سمیل آتی ہے میرے کپڑے کا یہ نشانی ہے کہ آپ پتھر گریجویٹ ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ بی اے کر گیا تعلیم کی وہ خو نہیں آئی ابھی ماں باپ کے کپڑوں سے اس کو بو نہیں آئی یہ آج کل علم کی نشانی لوگوں نے یہ رکھ لی ہے کہ جب تک محمد کی ذات میں کیڑے نہ نکالے صلی اللہ علیہ وسلم تب تک ان کا علم مکمل نہیں ہوتا فلا حدیث ایسی ہے جی یہ کام کیوں کیا یار اس میں کیا حکمت کی نبی سے ایکسپلینیشن جب تک نہ مانگے بدہ عالم نہیں ہوتا لوگوں نے علم کی یہ نشانی رکھ لی ہے کہ جب وہ نبی کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں بخاری اور مسلم کی غلطیاں نکالنا شروع دیں اب عالم اب بندا سے بات کرزکیے کی ضرورت ہے اللہ کی ذات اور محمد کی ذات جو ہمارے کلمے میں شامل ہے یہ ہمارے ایمان کے ستون ہیں جیسے نیگیٹو اور پازیٹو دو تارے ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہل جائے تو بجلی غائب ہو جاتی ہے آپ ٹیسٹر لگائیں گے تو لائٹ آئے گی ٹیسٹر بتائے گا بجلی ہے لیکن فنکشن نہیں کرے گی اس لیے کہ اس کی کی تار ہل گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اللہ اللہ بڑا کرتے پر لگے بندہ بڑا ہی اللہ کو کرتا اور کیا کیا مثالیں دے کے اللہ کی خدائی کو ثابت کرتا اور کہاں کہاں سائنٹیفک اس کی بڑی مثالیں ہوتی ہیں لیکن محمد کی ذات میں خامیاں نکالتا ہے تو فنکشن نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ قبول نہیں بلکہ مشین حبتت آپ اگر کوڈ فیڈ کرنے میں غلطی کر جائیں تو وہ مشین پکڑ لیتی ہے کارڈ کے پتھر جاتے گا اب کل آ کے اپنی آئیڈینٹیفکیشن جو ہے اس کو جسٹیفائی کرو اور کارڈ بینک سے لو بلکہ آپ زیادہ دیر سوچنے بھی لگ جائیں تو اسے شک پڑ جاتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے دال میں کالا ہے پکڑ لیتی ہے پھر جا کے پتا کا دکھا کے اپنا کارڈ لیتے ہیں تیرا ایمان اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر متزلزل ہے نا وہاں تمہیں کوئی خرابیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں تو اللہ کی قسم وہ ضبط ہو جائے گا تیرا اللہ کو تیرے ہاتھ جو تیرے روز ہے کی کوئی ضرورت نہیں وہ بے نیاز ڈیوائن انکنسرن وہ خدا اس کی شان بے نیازی کسی چیز کی پرواہ نہیں یہ نمازوں پہ غرہ مت کر کے جانا کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں اتنے لوگوں تبلیغ کرتا ہوں لادا مجھے آکا ہو گیا کہ میں حضور کے کاموں میں بھی غلطیاں نکالوں بلائنڈ فیت ہوگا ما آتا الرسول رسول رہا اس ما کے بعد ما کے بعد کوئی اور لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا یہ آتا کیوں ہے کہتے ہیں اس مد میں جو زور ہے نا آپ کو پتا ہے ما کے بعد الف آ ہے اور یہ حروف مد میں سے ہے الف یا حمزہ ما قبل مفتوح فرمایا ما کمر رسول جو کچھ بھی تمہیں رسول دیتے ہیں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ رسول کا فیل ہے بند کر کے ہم کیا کرتے ہیں تحقیق کہ کسی کام کو سنت ثابت کرنے کے لیے اس لیے کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ ہم چھوڑ سکیں اس کو یار ہے تو سنت ہی ہے یہ ہے ہمارا رویہ کہ نہیں صحابہ بھی سنت کی تحقیق کرتے تھے تابعین تبہ تابعین بھی کرتے تھے لیکن اس لیے کرتے تھے کہ ثابت ہو جائے سنت ہے تو عمل کریں ہم اس لیے تحقیق کرتے ہیں کہ ثابت ہو جائے تو چھوڑیں اس کو یہ فرق آ گیا ان کے اور ہماری انشاءاللہ آئندہ بھی اس موضوع پہ بات چلے گی ہماری